اور تم جو خرچ کرو آمنت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے اور ذلموح کا کوئی مددگار نہ ہو